ہاں بکیا نور اللہ مدنی چنہ کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑوں رحمتیں ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے پانچ روزے گزارنا نصیب ہو گئے آج ماہ رمضان المبارک چودہ سو پینتیس سے کی چھٹی شب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے جو اب تک ہوئے اسے قبول فرمائے اس ماہ مبارک میں ماشاءاللہ اللہ اقتدار صدقہ و خیرات کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات قبول فرمائے ہماری تراویاں نمازیں وغیرہ جو اس کی کرم سے اس کے فضل سے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو پاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ساتھ ہی ساتھ جو اسلامی بہنیں بھی پکاتی ہیں ان سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کھانا پکائیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی کھانا پکانے کا ثواب بھی ملے گا اور زارے کے روزے کی حالت میں دن بھر چولہے کے سامنے کھڑا ہونا اور گرمی برداشت کرنا ویسے بھی کچن میں گرمی مطبخ میں گرمی عام کمروں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہوگی تو اگر اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مشقت بھی کار فواہ بنے گی اور رب کریم کی رحمت شامی لہار روحی تو امید ہے کہ اس پر بھی آخرت میں عجر و فواب بھی ملے گا جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو اس تمام چیزوں کے کرنے میں شریعت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم اپنے سلسلے کے شروع میں آپ کو زکات کا نصاب بیان کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے زکات کا نصاب کیا ہے چار جولائی دو ہزار چودہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے آٹھ چار جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے چار جولائی دو ہزار چودہ کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب یہ کہ آپ زکوۃ کے متعلق اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی وقت آپ فون کر سکتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کا نمبر آپ کی سن مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ون میں نے پہلے بھی ارض کی تھی کہ زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو اسے یا تو یاد کر لیں یا پھر اسے اپنے موبائل فون میں سیو کر لیں اب جب سے یہ موبائل فون اور یہ کانٹیکٹ کا جو بنا ہے آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ اب نمبر اتنے یاد نہیں رہتے کیونکہ وہ نام سے سارے نمبر تقریباً فیڈ ہوتے ہیں تو وہ نام ڈالا اور بٹن دبایا اور کال کر دیتے ہیں پہلے ہم وہ لائن ہوتی تھی تو اس پر ڈائریکٹ ہم ڈائل کرتے تھے تو کتنے نمبر ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوتے تھے لیکن اب آپ کو بہت سارے نمبر یاد نہیں ہوتے ہوں گے کیونکہ وہ نمبر ہمارے نام سے سارے نمبر فیڈ ہوتے ہیں تو یہ دارالفتاح السنت لکھ لیجیے اور نمبر سامنے لکھ لیجیے اور اس کو اپنے رہنمائی کے لیے استعمال کرتے رہیے اس نمبر کو ابھی بھی آپ زکوٰۃ وغیرہ کی معلومات لینا چاہیں تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں آئیے جو کچھ کالز مجھے بتائی گئیں کچھ کالس لیتے پھر اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں السلام علیکم وبرکات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کامیابی دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا لگا اصل میں آپ سنما رہے کہ چھوٹے بچوں کے والے سے تو آج یہ رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کے جب وہ جھوٹ بولتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں ان سے مطلب وہ لطف اندوز ہوا جاتا ہے لطف ان کی باتوں سے ایسا ایسے جو لوگ کرتے ہیں جھوٹ بلوا کے یا کسی بڑے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو اللہ و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جو بچے جھوٹ بولتے ہیں یا اخباروں کو گالیاں دیتے ہیں ایسے کہ نا جی گالیاں وغیرہ نکالتے ہیں مدیگی نا گالیاں دلواتے ہیں میرے لیے نئی باتیں کہ چلو بچے سے جھوٹ بعض اوقات بلواتے ہیں اور یہ تو علم بعض اوقات ہوتا تھا کہ بچے سے جھوٹ بلوا دیا لیکن بچوں سے گالیاں دلواتے ہیں یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے اگر ایسا ہے تو اللہ کی پناہ یہ عجیب و غریب ہوگا جس میں بچوں سے یوں گالیاں دلوا دیتے ہوں گے یا پھر ایسی مطلب کہ کوئی نازیبا جملہ کہلوا لیتے ہوں گے اس کو ہم گالی کہہ دیتے ہوں گے لیکن ہم نہیں جانتے البتائیے کہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈلوائی جائے نہ ہی انہیں گالیاں یا فوش بات کرنے کی عادت ڈلوائی جائے بلکہ ان کے سامنے تو جھوٹ بولا ہی نہ جائے جھوٹ بولنا ویسے گناہ ہے اور آج الحمدللہ ہم نے مغرب مناجات افطار میں جھوٹ کے خلاف جو ہم نے اعلان جنگ کا اعلان کیا جنگ کا اور اس کے ساتھ اب جو مواد میں آپ کو ان اللہ تعالی روزانہ دینے کی کوشش کروں گا امیر السنت کی بارکاہ سے جوں چوں جو مجھے مواد ملتا رہے گا میں ان اللہ آپ کی طرح بڑھاتا چلا جاؤں گا کہ جھوٹ بہت زیادہ ہمارے معاشرے ماہ میں بالخصوص جو بچوں کے ساتھ جو میٹرز اس وقت چل رہے ہیں اس میں جھوٹ کی کافی پرابلمس ہمارے ساتھ چل رہی ہیں اب جیسے مثال کے طور پر گھر میں جس طرح کے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے مجھے سوال کے بعد ایک بات ذہن میں آئی کہ میں ساتھ والد صاحب گھر میں آئے تو بچہ چپ جاتا ہے بچہ چپ گیا دروازے کے پیچھے تو اب وہ کہا جاتا ہے نا کہ کہاں है کہاں ہے تو گھر میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ باہر چلا گیا منا باہر چلا گیا گڈو باہر چلا گیا مدنی وہ جو بھی بچے کا نام ہے باہر چلا گیا اب وہ جبکہ وہ باہر نہیں گیا وہ گھر کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ تربیت ہو رہی ہے بچے کی کہ اس طرح یہ تو جھوٹ ہے واضح وازے سامنے آپ کے سامنے جھوٹ ہے تو اس طرح مطلب کہ ایک جو ٹریننگ بچے کی ہو رہی ہے وہ درست نہیں ہو رہی ہے گھر میں ہم بھی جھوٹ نہ بولیں ہم بھی فوج کلامی نہ کریں بری باتیں نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں انشاءاللہ گھر کا ماحول اسی طرح بنتا ہے گھر ہو یا بچہ ہو مطلب یہ کہ یہ جیسے بچہ ہے نا یہ جیسے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے اسی طرح جیسے میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی جیسے کہ بہو گھر میں آئی ایک نئی بہو گھر میں آئی اب جب نئی بہو گھر میں آئی تو جیسے اب یہ اپنے شوہر کو فالو کرے گی نا اسپیشلی شروع شروع کے دنوں میں ہوتا ہے تو یہ اب وہ دیکھے گی کہ جو مطلب جو شوہر ہیں یہ اپنی ماں کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں اپنے والد کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں شروع میں اپنا مائنڈ بنا کر آئی ہوگی کہ اس طرح رہنا ہے مجھے اس طرح رہنا ہے ایک ہوتا ہے حد یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی عورت گھر توڑنے کے لیے شادی کرتی ہے ہر عورت چاہتی ہوگی کم بیش میں یہی گمان تو ہی کروں گا کہ جس کا گھر چلے لیکن ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں بدقسمتی کے ساتھ کہ وہ مطلب وہ دیکھتی ہوگی اپنے شوہر کو کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح کا ایٹ رویہ ایٹیٹیوڈ یا بات چیت کا انداز ہے تو اٹومیٹیکلی اس میں کنورٹ ہو جاتی ہوگی اور وہ بھی اسی انداز کو اختیار کرتی ہوگی اگر اس شور کا انداز ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ہے اب طبی کرنے کا ہے بات نہ ماننے کا ہے ماض اللہ ماں باپ کی اور بھائی بہنوں کی قیمتوں اور میں پڑھنے کا ہے تو وہ اس کا اثر قبول کرتی ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے میرے ماں باپ کے ساتھ سر بات کرنے کی بھائی بہنوں کے ساتھ بات کرنے کی اب اس تو ضرورت ہی نہیں کہ یہ بول سکے کہ میں نے تو آپ کو بھی اسی طرح دیکھا تھا آگے پیچھے پیچھے چل پڑی ہوں تو اگر وہ ایک مہذب انداز میں ہوگا اور بیٹا مطلب ماں باپ کے آگے بڑی ادب سے بیٹھا ہوگا ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرے گا جی امی کرے گا جی ابو کرے گا اور اس طرح کی جب وہ جی بھائی جان بہنوں کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرے گا تو وہ سمجھ جائے گی کہ اس گھر کا ماحول یہ ہے میں غالباً سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا میں نہیں جانتا میرا ٹاپک نہیں تھا یہ وہ تو چل پڑا نا کہ یہ گھر کا ماحول یہ ہے وہ سمجھ جائے گی ادر اگر گھر میں مطلب کہ وہ ماں کے ساتھ بیٹھے تو ماں اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو بیٹیوں کو کوس رہی ہو بہو کا اعتماد دینے کے لیے تو بہو بہو ہوتی ہے یہ تو آگتا ہی غور کر رہی ہے کہ اس گھر کا ماحول کیا ہے اب گھر کا ماحول ایک دوسرے کی برائیاں گھی بتیں چگلیاں اور ہر ایک کو اپنے فیور میں لینا اگر یہ ہوگا تو ڈیفینےٹلی وہ اس کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اور وہ اس کو اس انداز سے لے گی پھر گھر کا ماحول بہت بگڑنے کا اندیشہ ہے اور اگر وہ آتے ہی دیکھے گی کہ اس گھر کے اندر بڑوں کی بڑی مطلب کہ عزت کی جاتی ہے چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے اور بڑے مطلب کہ یہاں ویل مینرز کے ساتھ تو بڑے مہذب انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے دسترخان کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا لیاز رکھا جاتا ہے بیٹا ماں باپ کو آگے بڑھاتا ہے بھر کر ماں باپ کے پلیٹ میں کوئی ڈال کر اگر ماں کو پیش کرتا ہے بار بار پوچھتا ہے تو ڈیفینے وہ آنے والے کا مائنڈ بنے کہ اچھا یہ گھر کا ماحول ایسا ہے تو یہ ایک سمجھانے کے اب جیسے ایک بہو جو کہ بچی نہیں ہے وہ شادی شادی کر کر آئی ہے بچی کہاں سے ہوئی وہ تو اب جب وہ جب اس طرح کا ماحول دیکھ کر اپنے آپ کو کنورٹ کرتی ہے اس طرح بچہ بھی دیکھتا ہے کہ ماں باپ کس طرح آپس میں بات کر رہے ہیں اچھا بھائی جو میرے جو دیگر جو گھر کے جو بڑے چھوٹے ہیں آپس میں کس طرح بات کر رہے ہیں تو بچہ اس گھر کی گفتگو کے انداز کو بات چیت کے اندر گھر میں چل کر بات کریں گے بچے میں چل کر بات کرنے کی عادت ہوگی گھر میں لوگ دھیمی بات کرتے ہوں گے تو بچے میں دھیمی بات کرنے کی عادت ہوگی گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے اس کو بچہ قبول کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے جو, جو اثرات ہوتے ہیں پلس ہو یا مائنس ہو وہ اپنے حسب حال مرتب ہوتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے بلکہ کوشش کیا لازمی طور پر اپنے بچوں کو کوئی بدقلامی والی بات اس کے سامنے کریں نہ یوں بھی نہ کریں اس کے سامنے بھی نہ کریں اس کے جھوٹ کی ٹریننگ نہ دیں اس کے جھوٹ کے اس کے سامنے جھوٹ بھی نہ بولیں ہم سب کو اللہ تعالی جھوٹ سے بچنے کی فوہوش کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالی عالم و رسول عالم عزم وجل و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اب آپ میری کال دیں گے تو میرا موضوع رہ جائے گا کیونکہ بعض اوقات کال موضوع کہیں کہ کہیں لے جاتی ہے ٹھیک ہے نا جزاک اللہ اب میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں آج جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں دو حدیثیں بیان کروں گا پہلی حدیث تو یہ کہتے تھے سعیدہ جریر بن عبد اللہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ حدیث یقیناً کی نیت بناتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات پر بےت کی کہ نماز قائم کروں گا زکوٰۃ ادا کروں گا عام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا یعنی بھلائی چاہوں گا تو ویسے ایک اور حدیث پاک میں بھی یہ خیر یا ناسی میں ناس تم میں سے بہتر ہو یہ دوسروں کو نفع پہنچائے اور ایک حدیث الدین النسی دین خیر خواہ کا نام ہے یہ مختلف روایات اور یہ مضامین ذہن میں ہیں تو میں نے آج کچھ ویڈیوز جو آج چلی ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا یہ پریکٹیکلی بیسیکلی میرا ٹاپک نہیں تھا میں نے آج کو دوسرا موضوع بیان کرنا تھا لیکن پھر مجھے شام کو کچھ ایسی ویڈیوز بتائی گئیں جو آج آپ نے ابھی کچھ دیر کے بعد دیکھنی نہیں ہے تو وہ ویڈیو, اب وہ ویڈیو دیکھی تو پھر سوچا کہ چلیں اس سے ریلیٹڈ کوئی مضمون میں نکالتا ہوں تو وہ جو ٹاپک ہے جس کو میں ابھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہمارے یہ معاشرے میں کچھ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے معاشرے کی تعداد ہے تو اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہے ایک ڈاکٹر کا بیان ہے یہ ڈاکٹر ہے سیول اسپتال کے باب المدینہ کراچی کے سیول اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتے میں چار سالہ میری سروس کہ انہوں نے اپنا جو نچوڑ بیان کیا وہ نچوڑ یہ ہے کہ چار سال سروس میں میں نے منہ کے کینسر میں اکثر نوجوانوں ہی کو مبتلا دیکھا اس کی وجہ بیان کی اس کی وجہ سگریٹ پان چھالیا تمباکو مین پوری وغیرہ کا جو بے تحشا استعمال کرتے ہیں یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے ان کو منہ کے کینسر نے آ لیا اب میں یہاں پر آپ کو میرے میٹھے و پیارے سائیں بھائیوں پرہیز ان چیزوں سے بچنے کی ہی یقین دعوت دوں گا کہ بہت سارے کیسز اس وقت منہ کے کینسر کے گلے کے کینسر کے آ رہے ہیں اور یہ واضح طور پر یہ ہے کہ اس سے یہ جو ہے یہ اپنے نقصان جو یہ ہو رہا ہے یہ پان گٹکا سگریٹ اور یہ مین پوری اور اس طرح کی جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ ابھی آپ نہیں سمجھ رہے کیونکہ ابھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا اصل میں جس سے ہوا ہے نا اس سے بھی شاید ہو سکتا ہے ایک دن پہلے نہ پتا چلا ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے گا اسی طرح پھیپڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے سینے کے مسائل ہو جاتے ہیں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں تو روزے کی حالت میں بھی اس طرح کی بڑی عجیب و غریب سی کیفیت رہتی ہے جو آج ہمارے پاس جس کی ویڈیوز ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کو میں کچھ اس معاملے میں ایک اور اطلاع دے دوں کہ جسے ایک اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ای وارڈ کا انہوں نے دورہ کیا انہوں نے کہا منہ کے کینسر کے نو مریض کے آپریشن کی تاریخ دی جا چکی تھی اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ یہ ایک ہفتے کے مریض تھے جو کہ تقریباً سبی پان تمباکو چھالیا، گٹکا سگریٹ مین پوری اور یہ جگر جو بھی چیزیں یہ جو اس طرح کی ہوتی ہیں میں نہیں, جی نہیں پتا کہ میں کوئی کسی کمپنی کا نام لے رہا ہوں کہ نہیں. تو اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے دوبے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تمباکو کا کوئی اپنے کوئی تجربہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جو آدمی کو آدھی بنا دیتی ہے عموماً اس کو لوگ نشہ کہتے ہیں عرفی نشہ مجھے کہا بھائی یہ اس کو عرفی نشہ کہتے ہیں یہ وہ شریک اس نشے کے ایک میں نہیں آتی چیزیں مطلب یہ کہ یہ بھی ایک مطلب اشیاء اس طرح کی کہلاتی ہیں تو اس سے کبھی واسطہ پڑھا نہیں اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت ہے اور جن کا واسطہ نہیں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی ان کا واسطہ نہ پڑھے اور جو بیچارے ان چیزوں میں مبتلا ہیں اس میں پڑھے ہوئے ہیں ہم دعا کریں یہ میرے متق اے اسلامی بھائی جو رمضان مبارک میں اس وقت مندی چینل پر ہیں آپ بھی ہی دعا کریں کہ اسے نجات مل جائے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسے کئی اسلامی بھائی اور گھر کے افراد اس سلسلے میں شامل ہو جو ان عادتوں میں مبتلا ہوں کسی کے ماں رنجیدہ ہوتے ہوں گے کہ ان کے بچے ان کے سامنے کھاتے پیتے ہوں گے بعض ہیں مہذب گھرانے ان مائنوں کا مہذب کہہ رہا ہوں کہ ان میں ابھی اتنی تمیز اور اتنے مینرس ہیں یہ کم از کم اپنے ماں باپ کے سامنے گٹکا نہیں کھاتے اپنے ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے لیکن یہ خود دیکھیں کہ یہ اپنی جان کے ساتھ کتنا کھیل رہے ہیں یعنی آپ جب اٹھ کر گئے تو ایک فیل تو ہوتا ہے نا کہ یہ بیچارہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ایک انداز ہو جاتا ہے کہ کیا کرنے جا رہا ہے تو پیچھے وہ ماں باپ کا دل پور رہا ہوتا ہے کیا آپ کو آپ کے ماں باپ نے اس لیے پرورش کر کے اتنا بڑا کیا کہ آپ اپنی جان کو سگریٹ کے نام پر جلائیں اپنے سینے کو برباد کریں اپنے پھیپڑوں کو برباد کریں اپنے پیسوں کو برباد کریں اپنے منہ کو برباد کریں اپنے مطلب کہ گالوں کو آپ سڑائیں اپنی زبان کو آپ سڑائیں اور منہ کا کینسر ماسا اللہ گلے کا کینسر اور طرح طرح کے کینسر اب یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے کینسر یہ جو پان گٹکا وغیرہ کے تھے یہ جو نو مریض تھے اس کی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے دی ایک کا نام تھا نادر خان اس کی عمر سترہ برس تھی نادر خان اس کی سترہ برس تھی اور اس کو گلے کا کینسر تھا ایک کا نام تھا ازغر اس کی عمر تھی انیس سال اس کو منہ کا کینسر ایک کا نام تھا محمد علی اس کی عمر تھی سولہ سال اس سے سانس کی نالی کا کینسر ہو گیا تھا ایک تھے راشد ان کی عمر تھی تینتیس سال انہیں منہ کا کینسر نور محمد عمر تیس سال منہ کا کینسر کامران عمر پچیس سال گلے کا کینسر حاجی محمد عمر باون سال تھی انہیں غزا کی نالی کا کینسر ہو گیا تھا فراو علی عمر بہتر سال گلے کا کینسر کریم بخش عمر پینسٹھ سال منہ کا کینسر اب یہ سولہ سال کی عمر سے لے کر بہتر سال کی عمر تک کی میرے پاس ڈیٹیل ہے نو مریضوں کی ڈیٹیل ہے کسی کو گلے کا کینسر کسی کو سانس کی نالی کا کینسر کسی کو منہ کا کینسر کسی کو غذائی نالی کا کینسر اب یہ جتنے بھی گٹکاخور ہیں گٹکا کھانے والے ہیں اور مطلب یہ لیتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے بھی گٹکے لیتے ہیں کوئی سستے گٹکے لیتے ہیں جو جس کی جیسی پوزیشن جس کی جیسی مالی حالت تو اب یہ غور کریں کہ یہ اب آپ منہ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نہ دروش شریف کر پا رہے ہیں نہ ذکر اسکار کر پا رہے ہیں مطلب دنیا میں بھی دنیاوی نقصان تو ہی ہے ہی پیسہ برباد ہو رہا ہے یعنی کوئی بھی اس طرح یہ نہیں کرے گا اچھا اب جتنے بھی گٹخا کورس ساتھ بیٹھے ہیں اس میں بعض اوقات میچیورڈ لوگ ہوتے ہیں شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ بھی حیات ہوں گے امید ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا بیٹا اگر آپ کے سامنے گٹخا کھائے تو آپ کو اچھا لگے گا جس گٹکا کھا رہے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو گٹکا کھا رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کی اولاد آپ کے سامنے سگریٹ پی گی آپ پا... سامنے نہیں پیتی یہ چلے یہ ایک حیا باقی ہے. آپ, کے... آپ... آپ کو آپ پی ہے آپ کو پتا کہ آپ کی اولاد سگریٹ پی رہی ہے آپ کو پتا آپ کی اولاد گٹکا کھا رہی ہے آپ کی اولاد اس طرح مطلب خطرناک قسم کی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے آپ کو کیا آپ کے دل پر کیا گزرے گی آپ یہی کہیں گے کہ میں برداشت تو نہیں کر ہوں گا کہ میری اولاد یہ سب کرے کیونکہ میں مبتلا ہوں تو میں کیسے اپنی اولاد کو اس طرح ہوتا دیکھوں گا اچھی بات ہے آپ کی یہ اولاد سے محبت ایک اچھی چیز ہے لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ نہیں کرتے ہوئے کیا آپ کو جتنی آپ کی اولاد سے محبت ہے تو کیا آپ کے ماں باپ کو آپ سے اتنی محبت نہیں ہے تو یہ سولہ اب یہ دیکھیں اب اگر آپ خود کو تسلی دیں بہلاوا دیں کی آپ کے اوپر ہے میں ایک خیرخواہی امت کے تحت آپ کے سامنے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں اور ویسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطلب وہ پرہیز کے حوالے سے آپ کے ارشادات موجود ہیں بیماری کے ساتھ ایک ہمدردی ہوتی ہے آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر معالجات اور پرہیزی کی ہدایت ارشاد فرمائی چنانچہ حضرت سیدہ منظر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہبی آپ کے ہمراہ تھے ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں تناول فرمانے لگے حضرت علی کرم اللہ و تعالی وجہ الکریم بھی ساتھ کھانے لگے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی ٹھہرو ٹھہرو یعنی تم ان کھجوروں کو کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ تم میں ابھی نقاہت ہے یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر کمزوری کے اثر غالب ہے اس لیے تمہارے لیے پرہیز ضروری ہے حضرت سید ام منظر رضی اللہ تعالی عنہما انہا فرماتی ہیں پھر میں نے ان کے لیے چکندر اور جو فکائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے علی تم اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور موافق ہے تو اب غور کیجئے کہ یہ ایک مطلب ہماری شریعت نے کتنے پیارے انداز سے ہمارے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے پھر دوسرا یہ کہ اب آپ پان کھائیں پان کھا کر تھکتے پھریں کسی کی دیوار پر تھکیں کسی کے کپڑوں پر تھکیں کسی کی وہ گاڑی پر تھوکتے ہیں کسی کے موٹر سائیکل پر تھوکتے ہیں کسی کے کیا کسی کا کیا کسی کا کیا اب یہ ساری چیزیں بھی تو یہ پان گٹکے والے کرتے نہیں کرتے ویگنوں میں بیٹھے ہوئے تھکتے ہیں سیدھا وہ موٹر سائیکل والے پر کار والے پر پتا نہیں کس پر نہ جانے آپ نے اپنے سیری چرتے اترتے اپنے بلڈنگوں میں اپنی عمارتوں میں اپنے بلڈنگ کی کتنی وہ چیزیں خراب کی ہوئی ہوں گی آپ کی پان کی پوری آپ کے گھر سے نکلتی ہوں گی آپ کی وہ گٹکے کی پوریاں آپ کے گھر سے نکلتی ہوں گی پھر بعض کا سگریٹ پیتے پیتے سونے والوں کے جل کر مرنے کے واقعات ملتے ہیں. اچھا سگریٹ پینے والے لائٹر اور وہ ماچس بھی کھلی رکھ دیتے ہیں تو ان کے بچے دیکھتے تو وہ باتوں کا لائٹر اور ماچس کا استعمال کر لیتے جس ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے پھر آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کہیں سگریٹ کے اور گٹکے کا آدھی نہ بن جائے یعنی آپ اپنے اوپر تو رحم کریں اپنے اوپر تو آپ ترس کھائیے لیکن برائے کرم اپنی نسل پر بھی تو ترس کھائیے نا آپ کی بچی بھی تو کل گٹکے کی آدھی بن سکتی ہے آپ کی بچی کر سگریٹ کی آدھی بن سکتی ہے آپ کا بچہ کر سگریٹ اور گٹکے کا آدھی بن سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کس منہ سے منع کرنے کے لیے بیٹھیں گے جب آپ ہی نہیں چھوڑ پا رہے تو نہ آپ کو کرنا ہے نہ آپ کی اولاد تو کرنا ہے نہ بڑوں کو کرنا ہے نہ بوڑوں کو کرنا ہے نہ جوانوں کو کرنا ہے جان... یہ اس میں کوئی بھلائی نہیں کوئی خیر نہیں ہے آپ کسی معذی یعنی جس کی عقیدت آپ کے دل میں ہو نارملی تو بہت لیکن مثال کے پر پیر صاحب ہیں آپ کے کیا پیر صاحب کے سامنے آپ سگریٹ پئیں گے کیا پیر صاحب کے سامنے گٹخا کھائیں گے کیا پیر صاحب کے سامنے آپ تباکو والے اس طرح کا پان کھائیں گے یقیناً آپ اوائڈ کرو گے کیونکہ آپ کم از کم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہو کہ یار یہ عادت اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے تبھی تو اب ایک معزز دینی اور ایک عقیدت اور محبت آپ کے جس کے دل میں ہے اس کے سامنے نہیں کر رہے ماں کے سامنے اب نہیں کرے اس کے عقیدت اور محبت ہے ماں کے سامنے نہیں ہے عقیدت تو محبت ہے یہ عقیدت محبت اچھی ہے نارمل تو بھی بہت اچھی ہے یا میں ان اسلامی بھائیوں کو نادان اسلامی بھائیوں کو ضرور میں مطلب کہ وہ ارض کروں گا یا ایسے معزز افراد کہ جنہیں دیکھ کر لوگ سگریٹ چپا لیتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ سگریٹ چپا لیتے ہیں میں تو ان سے ایک مدری مشورہ ضرور دوں گا میں ان کو کہ جیسے کہ آپ کبھی کہیں آ رہے ہیں آپ نے دور سے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے اس کی توجہ نہیں آپ کی طرف آپ نے دیکھ لیا اس کو کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے اب جیسے وہ آپ کو دیکھے گا نا تو فوراً سگریٹ چپا لے گا باتوں کا سگریٹ پھینک دے گا اب آپ اس سے قریب آ کر اگر آپ یہ کہہ دیں گے ارے کیا ہے یار مجھ سے چپاتے ہو پتہ ہے مجھے سگریٹ پی رہے تھے تو اس کو شرم آئے گا لیکن آئندہ کبھی آپ کو دیکھ کر سگریٹ چپائے گا نہیں وہ اس کو تو بتائے ایسے موقع پہ کبھی بولتے نہیں ہے اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے چپ ہو جائیے نکل جائیے کبھی کسی جی پی مائی طور پر کبھی کوئی موقع مل جائے تو آپ کو بات کر لی جائے ادر اس طرح ڈائرے کا سمجھانے بیٹھے ہو گئے یا یوں بول دو گے تو آپ آپ کا ہی معیار تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا کال لیتے ہیں مجھے ہے کسی کی کال آئی ہے میرا نام نظیر محمد نظیر خان ہے میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف خان اور میرا پھر میں رہتا ہوں سر میں یہ پیر صاحب کا لحاظ صاحب کا جو ہے نا مریض ہونا چاہتا ہوں تو آپ مجھے جو ہے بتائیں یہ کیسے جو ہے نا ممکن میں نشہ کرتا ہوں سر میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو آپ کچھ بتائیں مجھے میں کچھ کلیمات دہراتا ہوں آپ دہراتے چلے جائیے اور جو بھی ان کے ساتھ امیرل سنت کے مرید بننا چاہتے ہیں وہ بھی دہرا دیئے مختصن کلیمہ دہرا دیتا ہوں انشاءاللہ شاء سنت کے مرید ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ نشے کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا مرید ہوتا ہوں میں خاندانے علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور گوسے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا یہ اللہ مجھے گوسے پاک کے غلاموں میں قبول فرما صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو امین سنتی غلامی پر دعوت دعود اسلامی پر اسکا مدت فرمائے نشے کی عادت چھوڑنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ کم از کم سب سے پہلے تو اس صحبت کو چھوڑ دیا جائے جہاں سے نشہ کی وہ فرا، فراہمی آتی ہے جہاں سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں یہ سب سے بنیادی اور مشکل ترین چیز ہے کہ جب طلب ہوتی ہے تو آدمی اس طرح کا رخ کرتا ہے اچھا پھر جب یہ نہیں آتا نا تو یہ جن کے نفے بندے ہوئے ہوتے ہیں جو کماتے ہیں ان یہ لوگوں کا خون چوس کر پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو نشہ کی یہ اشیاء اور لوگوں کو جیسے اسپیشلی جو چرس ہیروئن اور اس طرح کا جو نشہ بیچتے ہیں میں ان لوگوں کو خاص ٹارگٹ کر رہا ہوں تھا تو ان لوگوں سے تھوڑا دور رہیے یہ بھی بلانے بھی آئیں تو آپ ان سے اوائڈ کر لیجئے گا نظر انداز کیجیے ان کو اور پھر علاج کی طرف جائیے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے جو آپ کو اس معاملے میں علاج بتائے پھر آپ کچھ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ منسلک ہو جائیے ان اللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کی رحمت شامل حال رہی اور اللہ سے آپ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے اللہ آپ کو اس بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد آئیے کچھ مزید بھی ہیں اور ہمارا دوسرا بھی سیگمنٹ ہے اب آپ دیکھ سکیں گے اس سلسلے کا دوسرا حصہ جس میں ہوتے ہیں عوامی تاثرات جذبات و احساسات جس پر دیتے ہیں نگرانی شعرا اپنے مدنی پھول و مدنی مشورے آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور نشہ جی علی صل اللہ حمید صلی اللہ محمد دکھائیے کیا کہتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی رمضان کا مہینہ ایسا ہے قدرتی طور پر صبر مل جاتا ہے بندے کو بلے جتنا بھی اندر نشا کرتا ہو سکریٹ پیتا ہو سب ایک ہو جاتا ہے جتنی بھی گرمی ہو روزہ پورا ہو جاتا ہے ہم بھی زپہ لیکن ہم تو گزارتے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے روزہ ہوتا ہے روزے کے اندر بندے کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی صرف پان کی گٹکے کی بس چیز کی طلب رہتی ہے پورا دن بھر افطاری تک بس آپ یہ دعا کروائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری عادت کو چھڑوا دیں جو بھائی بھی ہمارے اسلامی بھائی کھا رہے ہیں پان گٹکے ان سب کے لیے سگریٹوں کو پینے والوں کے لیے یہی ہوتا ہے ان کو پان کی کھانے پینے کی روٹی کی کسی چیز کی تمنا نہیں ہوتی روزوں کا تو ان کو یہی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے سگریٹ نہیں مل رہی ہے پان نہیں مل رہا ہے گٹخا نہیں مل رہا ہے وہ اسی چیز طلب نہیں ہوتی طلب ہوتی ہے اصل ہے ہوتی ہے ان صبح, میں ان کو شام کو گٹکا چاہیے جیم چاہیے عادت نکلتی نہیں ہے اب روزے میں بہت تکلیف ہوتی ہے وہ روزے رکھ بھی نہیں سکتے تو ان کو خود کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ گٹکا چھوڑ دیں جیم چھوڑ دیں کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں کینسر بھی ہو جاتا ہے اس سے ایسے جو پان وغیرہ اور کھاتے ہیں ان کے جیسے گزارش بھی ہے کہ وہ نہ کھائیں کیونکہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو طلب ہوتی ہے اس چیز کی میں بس ہلکا پھلکا تمباکو کھاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ رمضانوں میں کم ہو جاتا ہے جہاں دس کھاتا ہوں وہاں پانچ کر لیتا ہوں میں. طلب ہوتی ہے لیکن کیا کریں جب پانی نہیں پی سکتے تو گٹکا کیسے کھائیں گے مشکل ہوتی ہے لیکن کیا کریں ابھی سو کے کر لیتے ہیں کہ چلو یہ طلب ہٹ جائے ہمارے دنی. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو نا ان پان گٹکوں کو اپنے اوپر ہاوی کر لیتے ہیں ایسا ہاوی کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے اگر وہ چاہے تو اس کو اپنے اوپر ہاوی نہ کریں اس کے اوپر ہاوی ہو جائے جس طرح ہم اپنے نفس کو ہماری لوں وہ لوں دنیا معاملات کے اندر گنا کرنے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ گنا نہ کریں ہم اپنے نفس کے خلاف کام کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کا ساتھ نہ دیں شیطان چاہتا ہے تم سارے کام غلط کرو فرائض تو بہت ضروری ہے نا یہ تو ہم پر فرض کیے گئے ہیں روزے وغیرہ ہم ان پان گٹکوں کی وجہ سے ہم اپنے فرض کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزوں کو مکمل کریں اور روزہ خوری سے بچیں ایسے ہیں جو بس جیسے کہ کھیلا بنا کے جیب میں رکھ کے ہی گھومتے ہیں جیسے اس کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکیں گے اس لیے ہوتی ہے نا کہ لوگوں نے اپنے آپ پہ اتنا حاوی کر لیا ہے کہ اس کو نکالنا بہت ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے رات کو بھی جو ہے میں نے دیکھا ہے منہ میں دبے ہوئے سو رہے ہیں بات کرتے ہیں تو تھوک منہ میں سے نکلتا ہے سانے والے کپڑے خراب ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں بن جاتا ہے کہ ہم کو گٹکا نہیں ملے گا تو ہم نہیں کر سکیں گے وہ گے ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نہ ہو سکتا ہے روزہ کے بان کا نشہ یا مغرب کے بعد بدنی انتظار کے ماحول سے وابستہ ہو کے چلو تو ان بہت سے سیکھنے کا ملے گا سے لوگ نہیں رکھتے سے لوگ رکھتے ہیں یہی ہوگا بس سگریٹ کی تلاب لگتی ہے تھالی تو اگر آپ کی ہے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے میں خود بھی کھاتا ہوں بھائی کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ اللہ پاک سب سے چیزوں سے صبر مل جاتا ہے کا کھاتے ہیں لوگ لیکن گٹخے کے لیول کیا ہے اس کا مینٹلٹی کے لیے جو کھاتے ہیں نا ان کی ایک الگ بات ہے جو خواہش کے لیے کھاتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں مینٹلٹی والا کبھی نہیں چھوڑ سکتا وہ ایسے کئی لوگ ہیں جو بڑا مطلب ارادہ کرتے ہیں ایون کہ معذرد جو ڈرنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ بھی سوچتے کہ یار اس رمضان میں ان اللہ تعالیٰ ایک پکا ارادہ کرتے ہیں ایک دوست نے رمضان سے پہلے تو پکا مجھے بولا تھا مگر ابھی اس نے بولا یار میں تقریباً تین بجے تک تو رہا اس کے بعد یہ میری ہمت نے جواب دے دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا یار کوئی کہ اپن پانی وانی پی سکتے ہو یا گٹکا شائد میں محنت اللہ معاف کرے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر یہ کہ تم پھر ہمت کرو پھر اللہ تمہیں طاقت دے گا وہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ گٹخا اور یہ جو ہوتا ہے نا مین پوری وغیرہ سب یہ وہ بہت زیادہ اور سگریٹ ایک دعائیں کر سکتے ہیں مگر یہ ایک ایسی بری اپنے معاشرے میں یہ ایک عادت پڑی جس سے معاشی طور پر بھی نقصانات ہے اور صحت کے لیے بھی کافی نقصان ہے اور انسان ہمت توڑ دیتا ہے ان وجوہات کی بنا پہ وہ روزے سے نماز سے بھاگ رہا ہے رمضان کا مقصد کیا ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے تقوام پرہیزگاری ہر چیز اسی میں شامل ہے نا ہماری تو میں بھی الحمدللہ روزہ رکھتا ہوں لیکن گٹکا پان چھالیاں الحمد کبھی پتا نہیں چلا کہ مجھے روزہ لگا ہے یا اس کی طلب ہے مجھے ہم تقریباً یہاں پہ چار سے پانچ لوگ ہیں تقریباً سارے گٹخا کھانے والے لیکن کوئی بھی روزہ نہ چھوڑتا ہے نہ اس میں بھی ہمت ہوتی ہے جو چھوڑ پائے اب نیت کے اوپر ہے جس کو روزہ نہیں رکھنا تو پھر وہ تو ایک بہانا کرے گا کسی چیز کا باقی ہم بھی پان کھاتے ہیں تو ہمارے کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ایکسپیرئنس یہ ہے نا کہ وقتی طور پہ جو ہے نا اگر تکلیف ہو تو ایک آدھے دن صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ یہ شراب پینے والے اور یہ ہیروئن اور یہ نشہ پینے والے تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے ہاں اگر جس کی نیت صحیح ہے اور جس کو اپنے دل سے روزہ رکھنا ہی ہے اب جس کو نہیں رکھنا تو اس کے پاس تو ہزاروں بہانے ہیں اور جس کو رکھنا ہے اس کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہے گا میرے کو تو یہ فرض پورا کرنا ہے کرنا ہے کسی بھی صورت سے ہرو گندے کی اپنی اپنے نشے کی عادت ہے اب سگریٹ والے وہ زیادہ تر طلب ہوتی ہے ان کو اب ہم جو جی خالیاں کھاتے ہیں عادت نہیں ہے اب روزہ رکھنا ہے تو عادت نہیں ہے اتنی فیل نہیں ہوتا ہے روزہ رکھ پا رہے ہیں کوئی اتنا وہ نہیں ہے عام بندہ خالی سموکنگ کرنے والا وہ سیری بند کرنے کے جب 15-20 منٹ باقی ہوتے نا وہ فوراً جو ہے اپنی سگریٹ جلا لیتے ٹکا کھانے والا وہ فوراً ہی اپنی جو ہے نا کھا لیں گے تاکہ جو ان کا جو پورا دن ان کے جو انتظار کرنا ہے نا ان کو اور جیسے ان کو رفتاری ہوئی ان کی وہ ان... کتنے تو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ پہلے سگریٹ جلائیں گے بھلے ایک دم ایک جو کش ہوتا ہے یا ایک اس کا جو ذائقہ لینا ہوتا ہے وہ لیا پھر مسجد میں جائیں گے کوئی نماز پڑھ کے نکلے گا ڈائریکٹ پان والے کی دکان میں بھائی پان دو جلدی دو گٹکے کے عادی ہوتے ہیں اور پان کے عادی ہوتے ہیں سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتے وہ ڈرتے ہیں کہ اب مجھے طلب ہوگی میں روزہ توڑ دوں گا تو میں زیادہ گنا کروں گا بانسبت اس کی کہ وہ روزہ چھوڑ کے اور زیادہ گنگار ہوگا وہ یہ سوچتا ہے کہ روزہ توڑ دوں گا تو گناہ کروں گا رکھوں گا ہی نہیں تو بہتر ہے کیا کرے اس کے لیے کہ وہ اس کی طلب سے بھی بچے اور اس گناہ سے بھی بچے کہ جو روزہ توڑوں گا تو الگ بات یہ مختلف تاثرات آپ کو ہم نے سنائے حقیقت تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو طلب نہیں ہوتے ہمیں تو نہیں ہم تو روزہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو طلب نہیں ہوتی آپ کو یہ نہیں ہوتے روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں کیا اس کا اندازہ نہیں ہے کو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم سگریٹ کا کشٹ لگا کر وہ مسجد میں چلے جائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اس حالت میں مسجد میں جاتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو تو مز... بدبو کے ساتھ منہ موں... مسجد کا داخلہ ہی حرام ہے پھر یہ مسجد میں دن نہ لگے فوراً بھاگو پان کی دکان پہ جانا ہے فوراً بھاگو کو سگریٹ پینا ہے اور سب, سب سے بنیادی بات یہ آپ کی صحت کا کتنا نقصان ہوتا آپ کا سرمایہ کتنا ضائع ہو رہا ہے آپ اگر اپنے سرمایہ پر غور کریں تو آپ سال کے نہ جانے کوئی تو ہزاروں ہزاروں روپئے اور کوئی لاکھوں روپئے شاید یہ سگریٹ گٹکے پر خرچ کر دیتا ہوگا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورے سال کا اماؤنٹ لے لیجیے تو آپ کے پورے سال کے اندر ایک بار عمرہ ہو جائے گا مدینہ دیکھ لیں گے آپ یہ پان گٹکے سگریٹ کے پیسے بچا کر تو اب دیکھو آپ میں ہے کہ ایک بار کی دو چار سالوں میں جاتے ہیں حج کے ٹکٹ کے پیسے ہو جائیں بات کرتے ہوں گے اتنا مہنگا مہنگا کھاتے ہوں گے اور اتنا زیادہ کھاتے ہوں گے سستا تو یہ ہوتا نہیں ہوگا کس طرح کا ہوتا ہوگا یہ پچاس سو روپے تو یوں ڈاک کر کے نکل جاتے ہوں گے آپ آج کل تو کچھ بھی پچاس سو روپے تو یوں ہی نکل جاتے ہیں تو پچاس سو روپے یوں خرچ کرتے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا کیا امید کروں مائ رمضان ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت ہے ایک گیت ملا ہے آپ کو کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں جو اس کے عادی ہیں وہ الحمدللہ میں سمات تو باب المدینہ پاکستان کے اگر اوقات کار کو مجموعی طور پر دیکھیں تو مطلب ایک ٹھیک ٹھاک ہو گھنٹے ہیں آپ کے پاس پندرہ گھنٹے تقریباً آپ کے گزر جاتے ہوں گے چار سوا چار بجے سے روزہ ہمارے بند ہوتا ہے اور تقریباً ساڑھے سات آپ لے لیجیے ایک موٹا ایک کیلکولیٹڈ میں حساب کی طرف جا رہا ہوں تو سوا چار بجے تک تو بارہ گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے ہو لے لیجیے پندرہ گھنٹے ہو گئے تقریباً پندرہ ساڑھے پندرہ گھنٹے آپ کو ملے ہیں اور پندرہ ساڑھے پندرہ گھنٹے تک آپ عام دنوں میں نہیں رک رہے تھے پندرہ ساڑھے پندرہ گھنٹے یہ رک گئے اور جو تو پھر آپ غور کیجئے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ آج پکا ارادہ پکا عزم کر لیجئے جو کہتے ہیں نا کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں ہم تو چار چار پانچ, پانچ پانچ آدمی کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں اللہ تبارک کے روزے کو قبول فرمائے لیکن میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اس عادت کو تو اچھا نہیں نا کہتے اور جو کہیں گے کہ جناب یہ فلاں وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے وجہ کوئی بھی ہو چھوڑ سکتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ آپ کے گلے پڑ گئی اس کو اتار کر پھینک دے یہ رکھنے والی چیز ہی نہیں ہے پالنے والی چیز ہی نہیں ہے یوز رہے ہیں ہم یو ہم یو یہ بھی کر وہ بھی کر تو چھوڑ نہیں سکتے تو چھوڑ نہیں سکتے خالی خالی پھوکاٹیاں مارتے ہیں آپ۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کہ میں یہ بھی کرتا میں وہ بھی کر سکتا ہوں ایک نفس سے اس کو قابو نہیں پا سکتے ایک خواہش ہے اس کو روک نہیں سکتے اور یہ کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں ہے یہ آپ کو زیادہ دیر نہیں ستائے گی یہ پان گٹکا سگریٹ کی جو تکلیف ہے, وہ زیادہ دیر نہیں ستائے گی یہ دو پانچ چھ دس دن آپ کو ستائے گی مشکل سے اس کے بعد تو یقین مانی آپ کی موج لگی ہوئی ہوگی اب اتنی گلے پڑی ہوئی چیزیں جب اس کو تھوڑا سا ہٹائیں گے تو وہ گلے تو پڑے گی نا تھوڑی دن گلے پڑے گی لیکن آپ ہمت تو کریں ہمت تو مرد ہے مدد خدا یعنی میں کہوں گا اگر مجھے آج صرف ایک پیغام ہی مل جائے نا سگریٹ پینے والے کا گٹکاخور کا پتی والی چیزیں جو کھاتے ہیں اس طرح کے نشے کے جو ایک پیغام بھی اگر مجھے مل جاتا ہے کہ عمران بھائی بس آج سے خلاص میں سمجھوں گا کہ مجھے یقین مانے دل کو بہت خوشی نصیب ہوگی ایک راحت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ دکھائے کیا وہاں جا کر بھی اب یہی کام کریں گے کیا وہاں جا کر اس مبارک گلیوں میں تھکتے رہیں گے آپ معاذ اللہ کتنے لوگ مغرب کی نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں مجھے پتا ہے اس پان اور گٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے جمع چھوڑ دیتے ہیں پان گٹ کے سگریٹ کی وجہ سے کتنی مطلب ایک ایسی عادت جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے روکتی ہے مسجد سے روکتی ہے عبادت سے روکتی ہے ریاضت سے روکتی ہے اتنی اس کے اندر معذ اللہ خرابیاں خرابیاں خرابیاں ہیں،, خرابی ہیں تو اس کو پالنے کا کیا تک بنتا ہے ہمت کیجیے بھلے آپ کتنے پرانے مطلب کھانے پینے والے ہیں ہمت کریں اللہ سے دعا کریں ہاتھ اٹھائیے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے فرما ہو سجیو لکھ کو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں آپ کو اتنی دنیا بھر کی تکلیفیں ہوتی ہیں آپ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور نہیں ہو جاتی آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا اللہ آپ کو ہمت دے گا طاقت دے گا قوت دے گا خدا ناخواستہ کر پھر کبھی آپ کا ارادہ جیسے پاؤں پھسل جائے اور کر لیں فوراً دوبارہ پکی نیت کریں دو دو پانچ پانچ دس دس دن کے آپ کے گیپ جائیں گے پھر اللہ نہ کرے ایک کا ٹائم اگر وہ اللہ, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھسل گئے پھر کھڑے ہو جائیے پھر دوڑیں گے پھر دوڑیں گے جیتیں گے یار ہم جیتیں گے ان شاء ہم جیتیں گے آ یوں تھوڑا ہمت میں آج ہم جیتیں گے اور اللہ پان گٹکا سگریٹ کھلاس آج سے ختم اور آج سے ان شاء ہم بالکل مدینہ مدینہ ہو کر رہیں گے ہمت کیجیے ہمت کیجیے شاباش ہمت کیجیے اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مجھے جواب دے لینے دیا کریں میرے کالر کو بیچارے سلام کرتے ہیں مجھے بھی جواب دے دینیا کریں نشے کے حوالے سے میں تھوڑا سا تھوڑا سا بریف کرنا رہا تھا کہ جو گھر والے بڑے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ نشے کی عادت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں لیکن جو ماحول اور جو گیدرنگ وہ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں اسپیشلی کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اور اسپیشلی جو ان کے سرکل ہوتا ہے وہ ایسے سرکل بن چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں پاتے تو یہ اسپیشلی اس کے اوپر دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ سوسائٹی ہی جو ہے نا وہ اس طرح کی بن جائے اور وہ ماحول بدل ہو جائے تو اس میں نشر چھوڑنا زیادہ السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سوسائٹی کی وجہ سے بھی بندہ بگڑتا ہے اور آدمی کو ایسی سوسائٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے ماں باپ کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں کہاں بگڑ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے لیکن میرے <سلام> پیارے سائن <سلام> بھائی <سلام> اس بات پہ بھی غور کیجیے کہ انہیں میں رہنے والے کئی لوگ جو آدھی نہیں آپ کو پتا ہوگا ہر مطلب مثال اگر کہیں پانچ ہزار لوگ رہتے ہیں تو سب کے سب تو آدی نہیں بن جاتے مسئلہ ہے کہ لوگوں نے آپ نے فرینڈ سرکل کیسا اختیار کیا ہوا ہے جو بری صحبت ہے بری سوسائٹی ہے وہ چاہے آپ کے اندر کوئی چیز شرائط کر رہی نہیں کر رہی وہ جو اللہ کا نا ہے اس کی تو صحبت چھوڑنی چھوڑنی ہے یہ تو ایک ٹاپک ہی ایک چینج ہے مگر ساتھ ہی ساتھ جو اس طرح کے عادی بنتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی طرح کی گیدرنگ اور ماحول کو چھوڑیں اور یہ بس چھوڑ دیجیے اس لیے کے لیے سنک سنت رسالہ ہے پان گٹ کا یہ رسالہ آپ حاصل کیجئے مخت المدینہ سے انشاءاللہ شاء اللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور کال سنائیے میں انڈیا بمبئی کامرا شہر ہے میں وہاں سے بات کر رہا ہوں میرے مسئلہ یہ ہے کہ میں میرا جو ذہن ہے بن نہیں پاتا ہے اور میں نشا کا عادی ہو گیا ہوں کافی سگریٹ پینے لگ گیا ہوں تو میں می, میرا جو ذہن ہے وہ کیوں نہیں بن پاتا ہے میرا جو نف ہے وہ مشکلات ناپ کے نیچے پڑتی ہے مسئلے کا حل ذرا مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ کوشش ہی کریں ہمت کریں چھوڑ دیں اور وہاں بھی نہ جائیں جہاں پر اس طرح کے لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ دیکھیں ہمت کرنے کے سوا کیا ہے کہ ایک مرتبہ مطلب بات ترک کر دیں کہ میں نے نہیں پینی آپ کو طلب ہوگی تھوڑا برداشت کر لیجئے اب آپ دیکھیے کہ آج آپ چھوڑ رہے ہیں کوئی چیز تو کہیں جمی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے جو آپ کو کہہ رہی ہے سگریٹ دو سگریٹ دو سگریٹ دو یہ جو تمہارے جو نکوٹین ہے جو یہ تمہارا جو دھواں ہے یہ مجھے چاہیے کوئی تو چیزیں اندر میں جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ سے اور آپ اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں اور آپ اس کا اس کی بات مان لیتے ہیں مگر آپ دیکھیے جتنا آپ اس کو دیتے رہیں گے اسی قدر وہ اپنی ڈیمانڈ میں پختہ ہوتا رہے گا وہ جہاں سے بھی یہ چیز مانگی جا رہی ہے آپ جب اس کو روکیں گے تو وہ آپ سے مانگیں گی آپ اس کو مت وہ اب وہ دم توڑنا شروع کر دے گی ادھر آپ دم توڑ دیتے ہو ادھر آپ ہمت ہار جاتے ہو اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے اس کو رسپونڈ نہیں کرنا پرابلم ہو گیا اب ایک عادت پڑ گئی ہے بوری نا تو اب اس کو نکالنا ہے نا اس کے لیے تھوڑا آپ سٹرگل کیجئے اور ہمت کیجئے اور ہمت ایک مرتبہ پکا ہزم کر میں دیکھا ہے واقعی ایسے با ہمت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے بڑی بڑی عادتیں چھوڑ دی ہیں بڑی بڑی عادتیں چھوڑ دی ہیں دس دس بیس بیس سال پرانے عادی شرابیوں نے شراب چھوڑ دی نشہ کرنے والوں نے نشے چھوڑ دیے اور طرح طرح کی بیماریوں میں, میں باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ عمرے پینتالیس پچاس سال تک کی ہو گئی پچپن پچپن سال کی ہو گئی اور سگریٹ پینے کے عادی تھے سگریٹ چھوڑ دی چینج اسموک سموکر سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں ایک بار کانفیڈنس آ جائے ایک بار ہمت آ جائے آپ آج ہت کر لیں مجھے بالکل ایس ایم ایس بھیجیں آپ. کہ ہم آج سے بعد سگریٹ نہیں پئیں گے آج کے بعد یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے مجھے بالکل آپ اللہ آپ کو ہمت دے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں یار اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے آپ سگریٹ پی کر جو, جو جلا رہے ہوتے ہیں نا اسے ہی یوں سمجھیں کہ اس کو اس کا اس کا تصور آپ کے ماں باپ کا دل جلا رہا ہے اللہ تبارک و تعال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امیر اچھا کال چلائیے سوال میرا یہ تھا کہ سر اگر انسان مطلب دوپہر کے وقت زور کے وقت مطلب چار نفل چار سنت چھوڑ دیتا ہے اور چار فرض پڑتا ہے جو سنت پڑتا ہے اور جو نفل پڑتا ہے کیا ایسے گائز جائے کہ نہ گائز ہے چار سنت چھوڑ دیتا ہے دوبارہ سنائیے چار فرض پڑ لیتا ہے پھر سنت یعنی جو سنت نے قبل وہ تر کر دیتا ہے اور فرض تو ادا ہو جاتے ہیں مگر سنت مقدہ چھوڑنا نہیں چاہیے سنت مقدہ بھی بالکل پڑھنے کی عادت رکھیں اور اس کو مستقل چھوڑنا اس کو یہ غالباً مجھے ذرا بتائیے گا اکبر بھائی اس کی مستقل چھوڑنا چاہیے مفتی صاحب ہیں نا لائن پر مفتی صاحب کیا فرماتے آپ؟ مدینہ اچھا اچھا اکبر بھائی یہ جو ہم سنت مقدہ چھوڑنے کی اگر آپ نے عادت بنا لی وعلیکم السلام تو تو یہ مطلب مطلب اس کو تو منع کیا گیا نا شریعت میں اگر عادت اگر یوں ایک دفعہ چھوڑ کے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سنت مقدہ چھوڑنے کی اگر عادت بنا لے گا تو گناہ گار ہوگا تو یہ نہیں چھوڑنی چاہیے البتہ یہ کہ جو فرض اگر سنت مقدہ چھوڑ دی اور آپ فرض پڑی تو فرض ادا ہو جائے گا اللہ تبات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل پھر ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے جی جن کی کالس نہیں لی گئی ان کل ہم ان کی کالس لینے کی نیت کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں میر السنت کی طرف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رکیے رکیے جی کے خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد برو تحریک جاری رہے گی ان شاء اللہ وجل صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد